اور اگر بستیوں نونگونا والے آمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر اسمان اور زمیں سے برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے پر گرفتار کیا